أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدل محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار جناب إمام بخاري إمام أبو داود إمام ابن ماجا اور کتب حدیث کے بہت سے اماء کرام روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کس صحابی کے نام لیا میں نے لگتا ہے آپ لوگوں کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے ابو سعید ابن معلہ کے صحابی کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں ابو سعید ابن معلہ, یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے مجھے آواز دی مجھے بلایا میں نے نماز مکمل کی اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے آواز دی آپ نے مجھے بلایا لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا اور سلام پھرنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں تو آپ علیہ السلاط وسلام نے تب ان سے کہا کہ کیا تم نے یہ ایت نہیں سنی کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یادین آ منو سجیب رسول ادا کہ اے ایمان والو اللہ کی آواز پہ لبیک کہو اللہ کا آرڈر مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بھی لبیک کہو آپ کا آرڈر بھی مانو اذا دعاکم جب بھی تمہیں ہمارا رسول بلائے جب بھی تمہیں ہمارا رسول آواز دے ان کی آواز پہ لبیک کہو ان کی بات مانو لیما کم ہمارا رسول جب بھی تمہیں بلائے گا کسی ایسی چیز کی دعوت دے گا جس میں تمہارے لیے زندگی ہوگی جس میں تمہارے لیے حیات ہوگی جس میں تمہارے لیے نجات ہوگی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں قرآن پاک کی سب سے طویل نہیں کہا سب سے لمبی صورت نہیں کہا بلکہ شام کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے رتبے کے لحاظ سے فرمایا کیا تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں اور پھر فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں میں وہ صورت بتاؤں گا جو قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے فوری طور پہ بتایا نہیں کیا کہا کب بتاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے فوری طور پہ نہیں بتایا اور جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو جناب ابو سعید ابن معلہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں وہ الحمد رب العالمین کون سی سورت ہے الحمد رب العالمین سورہ فاتحہ اور فرمایا یہی وہ سورت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ولقد آسبانی ولقرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چودہیں اس بارے میں سورہ ہجر میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سات ایسی ایتیں دی ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے کون سی ہوئی سورح میں کتنی ایتیں ہیں سات فرمایا ہم نے آپ کو سات ایسی ایتیں دی ہیں سات ایسی آیتیں دی ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے والقرآن العظیم اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں ہے اسب المتانی اسبوں کا منع کیا ہوتا ہے سات المتانی جنہیں بار بار دہرایا جائے بار بار پڑھا جائے تو سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحہ ہے ایک نام اس کا الحمدللہ رب العالمین ہے ایک اس کا نام اسب المتانی ہے ایک اس کا نام قرآن عظیم ہے ایک اس کا نام ام القرآن ہے ایک اس کا نام ام الکتاب ہے, ہے کیونکہ یہ سورت عظیم ہے عظیم چیزوں کے نام بھی بہت ہوا کرتے ہیں اللہ عظیم ہے تو اللہ کے نام کتنے ہیں بے شمار ہیں 99 نہیں ہے 99 سے زیادہ ہیں البتہ 99 نام اگر کوئی یاد کر لے تو جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہیں ہی ننانوے نبی علی السلاۃ اسلام کے بھی کئی ایک نام ہیں قرآن پاک کے بھی کئی ایک نام ہیں سورہ فاتح کے بھی کئی ایک نام ہیں کیونکہ یہ سورت بہت عظیم سورت ہے تو اس کے ناموں میں سے ایک نام کیا سب کہ اسے بار بار پڑھا جاتا ہے اس کی سات ایتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے ان کی بار بار تلاوت ہوتی ہے جی ہاں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتح کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سب المسانی ہے اسے ام الکتاب کہا گیا ہے قرآن عظیم کہا گیا ہے ایک سورت کو قرآن کہہ دیا گیا ہے کیونکہ سارے قرآن پاک کا خلاصہ ان سات ایتوں میں موجود ہے جو توحید بار بار پورے قرآن پاک میں بیان ہو رہی ہے اس سورت میں موجود ہے ای یا و ابدو ای ایستا اللہ ہم کیا کرتے ہیں تیری نہیں تیری ہی اگر اللہ نے یہ کہلوانا ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے نابو کا اللہ تعالیٰ کیا کہتے لیکن اللہ نے کیا کہا ای نابو اب کیا مانا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ان کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے وہ این اور تج ہی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں جو مسلمان نماز کی ہر رکت میں یہ عید پڑتا ہوگا وہ کس منہ سے قبر والے سے بیٹے کا سوال کرے گا جو مسلمان ہوش و حواز کے ساتھ ترجمہ کے اوپر غور کرتے ہوئے مانا و مفہوم کو سمتے ہوئے اپنی زبان سے ہر نماز کی ہر رکت میں یہ کہتا ہے کن و کنابو ایستا پھر کسی قبر کے اوپر آ کے قبر والے کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کیوں پکارے گا اس سے حاجت روائی کے لیے رابطہ کیوں کرے گا مشکل کوشائی کے لیے کسی مزار پہ حاضری کیوں دے گا میرے بھائیو یہ سورت بڑی عظیم صورت ہے اس میں گزشتہ اقوام کا ذکر بھی ہے غیر المخوب علیم ولیم اس میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے مالک یوم الدین اس میں اللہ کے نام اور اس کی صفات بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ سورت بہت عظیم صورت ہے اور میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جناب ابو سعید ابن معلہ سے کیا کہا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم فوراً کیوں نہیں آئے تو انہوں نے آگے سے ادھر کیا پیش کیا میں کیا کر رہا تھا تو آپ نے بتایا کہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول بلائیں اذا دعاکم جب بھی بلائیں تو ان کی آواز پہ لبیک کہو جب بھی رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ اس سے پتا چلا نبی علیہ السلاط اسلام کا آڈر آ جائے تو نماز کو بھی عذر نہیں بننا چاہیے نماز کو بھی بہانہ نہیں بننا چاہیے آپ کا, اج... آپ کا فرمان آ جائے آپ کا آڈر آ جائے نماز عذر نہیں بن سکتی بیگم کیسے عذر بن سکتی ہے ایک طرف نبی علی اسلام کا فرمان ہو کے داڑھی رکھ لیں دوسرے بیگم کہتی ہو گاڑی نہیں رکھنی یہاں پہ کس کا آڈر چلے گا نبی علیہ السلاۃ وسلام کا آڈر چلے گا والدین کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلط اسلام کچھ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کس کی بات مانی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی میرے بھائیو صحابہ اکرام نے اس عید کو سمجھا اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کر کے دکھایا امام مسلم رحیم اللہ رویت کرتے ہیں حدیث توجہ سے سننے والی ہے آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے کس چیز کی سونے کی گولڈ کی انگوٹھی ہے جو شادی کے موقع پہ ہم میں سے کئی بھائی پہن لیتے ہیں اور والدین کو اوپر افسوس ہے وہ بھی نہیں روکتے کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے یعنی کہ اللہ نے خوشی کا موقع دکھایا چاہیے یہ تھا کہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرتے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے میرا بیٹا جوان ہوا ہے آج اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس سے پوتے پیدا ہوں گے میری نسل آگے چلے گی میرا گھر آباد ہونے لگا ہے آپ خوشی میں رب کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس خوشی میں برکت کیسے ہوگی نبی علیہ اضلاط اسلام نے دیکھا کسی صحابی کو کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ کی انگو... ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی صحابی کی جیب میں نہیں ڈالی کہ لے جاؤ بیگم کو دے دینا نہیں پھینک دیا آپ نے اور پھر غصے سے فرمایا کہ تم لوگ بڑے عجیب لوگ ہو انگارا پکڑتے ہو آگ کا انگارا پکڑ کر اپنی انگلی میں ڈال لیتے ہو یہ سونے کی انگوٹھی نہیں ہے آگ کا انگارا ہے جہنم کی آگ کا انگارا ہے جو آپ اپنی انگلی میں ڈال رہے ہیں یا بیٹے کی انگلی میں ڈال رہے ہیں سونا مردوں کے اوپر حرام ہے سونا مردوں کے اوپر حرام ہے میرے بھائی سونے کی گڑی پہننا سونے کی انگوٹھی پہننا سونے کی کوئی اور چیز مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب نبی علیہ السلط اسلام وہاں سے چلے گئے لوگوں نے مشورہ دیا اس صحابی کو کہ انگوٹھی پکڑ لو اور فائدہ اٹھاؤ یعنی کہ تم نہ پہنو لیکن گھر میں لے جاؤ فائدہ اٹھاؤ تو اس عظیم صحابی نے کیا جواب دیا تھا لا واللہ ہی لا ولہ ہی نہیں اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول نے اتار کر پھینک دیا ہے میں اسے کبھی بھی نہیں پکڑوں گا نبی علیہ السلاۃ و اسلام کے فرمان پہ سونا قربان ہے چاندی قربان ہے اولاد قربان ہے مال قربان ہے کیریئر قربان ہے اوٹا قربان ہے عزت قربان ہے کیونکہ آمنہ کے لال کا فرمان آ گیا ہے میرے بھائیوں محبت کے نعرے لگانے بہت آسان ہیں کوئی بھی بینر لگا سکتا ہے کہ ہم محب رسول ہیں کیا مشکل ہے لیکن عملی طور پہ جب آزمائش کا وقت آئے جب امتحان کا وقت آئے ایک طرف ملک ہو ایک طرف اللہ کے رسول ہوں ایک طرف والدین ہو ایک طرف اللہ کے رسول ہوں ایک طرف برادری ہو ایک طرف اللہ کے رسول ہوں ایک طرف بیگم ہو ایک طرف اللہ کے رسول ہوں ایک طرف اولاد ہو ایک طرف اللہ کے رسول ہو تب پتہ چلتا ہے کون ہے نبی علیہ اصلاۃ و اسلام سے محبت کرنے والا ورنہ نعرے لگا لینا یہ کون سا مشکل ہے نعرے تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے لگا لیتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کون سا مشکل ہے کہہ دینا موت قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہیں اور آپ کا ایک آرڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نبی علی تو اسلام بتائیں کہ شلوار ٹکروں سے اوپر رکھنا ضروری ہے آپ کہیں یہ کام نہیں کر سکتا ویسے آپ کی خاطر موت کو گلے لگا سکتا ہوں عجیب بات ہے نبی علیہ تو اسلام یہ کہیں کہ آپ کا بیٹا جب سات سال کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کریں اور اگر دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کریں آپ کہیں نہیں میں یہ کا ہم نہیں کر سکتا ویسے آپ سے محبت بہت ہے یہ کون سی محبت ہے آپ کا فرمان آدھے نماز اس طریقے سے پڑھو ہم کہتے ہیں نہیں پہلے کاری صاحب سے مشورہ کریں گے پہلے والدین سے پوچھیں گے پہلے اپنی جماعت سے پوچھیں گے اپنے مذہبی رہنما سے پوچھیں گے تو یہ حیثیت اللہ کے رسول کی ہوئی یا مذہبی رہنما کی ہوئی اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کچھ بیٹے اپنے والد کے سامنے بیٹھے ہوں اور کہیں والد صاحب سے بہت محبت ہے والد صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں ہر منٹ آپ کے سامنے رہنا چاہتے ہیں والد صاحب کہیں بیٹا پیاس لگی ہے پانی لے کر آؤ نہیں ابا جی پانی لا کر نہیں دینا بس آپ کو دیکھنا ہے یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا با بھوکا مرتا ہے مر جائے لیکن والد سے یہ عجیب محبت ہے یا پھر والد کہے کھانا لے کر آؤ کہیں ابا جی نہیں پڑوسیوں سے پوچھیں گے اگر انہوں نے کہا تب آپ کو کھانا دیں گے تو پھر بات آپ نے پڑوسی کی مانی ہے کہ ابا جی کی مانی ہے جی پڑوسی کی مانی ہے تو میرے بھائیوں نبی علیہ اسلات اسلام خود اتارتی ہیں خود حجت ہیں آپ کی حدیث تب مانیں گے جب بزرگوں نے کہا یہ کون سا ماننا ہے ہاں آپ یہ کہیں کہ بزرگوں کی بات تب مانیں گے جب اللہ کے سول نے اجازت دی بزرگوں کی وہ بات مانیں گے جو حدیث کے مطابق ہوگی جو حدیث کے مطابق ہوگی وہاں پہ نہ کسی پیر کی مانیں گے نہ کسی مولوی کی مانیں گے نہ مذہبی رہنما کی مانیں گے نہ والد صاحب کی مانیں گے نہ بیگم کی مانیں گے نہ اولاد کی مانیں گے آپ سب لوگ آج کل مدینہ کی زیار کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ واقعہ پتا نہیں کتنی لیا ہوگا کہ مشرق قبلاطین میں کون سا واقعہ ہوا تھا کیا ہوا تھا مشرق ابلاطین میں جی قبلہ تبدیل ہوا تھا کون امام تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات غلط ہے یہ کہنا کہ وہاں پہ امام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ غلط ہے میں واقعہ تھوڑا سا مختصر بیان کرتا ہوں اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی آپ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو فلسطین نہیں ایک مہینہ گزر گیا دو گزر گئے دس گزر گئے سولہ مہینے گزر گئے آپ بار بار نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں کہ آسمان والا قبلہ تبدیل کر دے بالآخر آسمان والے نے آپ کی دعائیں سنی اور قبلہ مسلمانوں کا تبدیل کر دیا گیا نیا قبلہ مکہ ٹھہرا کعبہ ٹھہرا مسر قبل جسے آج کل لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ ابھی تک فلسطین کی طرف منہ کیے ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے کہنے لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں اور آپ نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے آپ نے نمازیں اب کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرنا شروع کر دی ہیں تم لوگ بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لو یہ صحابی کیا کہہ رہا ہے میں کس کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں تو کیا نبی اسلام وہاں پہ تھے صحیح بات ہے کہ اس مسجد میں خود نبی علیہ اسلاتو اسلام نہیں تھے اب یہ صحابہ کرام رکو کی حالت میں ہیں اور رکو کی حالت میں حرکت کرنا بہت مشکل ہے لیکن نبی علیہ السلام السلام کا فرمان آ جائے آپ کی شریعت آ جائے آپ کی حدیث آ جائے اور صحابہ کے فوری طور پہ عمل نہ کریں اور عذر پیش کریں کہ نماز کے بعد میٹنگ ہوگی انتظامیہ مسجد کی بیٹھے گی وہ فیصلہ کرے گی نہیں اللہ کی کسم یہ نہیں ہوگا فوری طور پہ رکوع کی حالت میں انہوں نے قبلہ تبدیل کیا پہلے منہ ان کا ادھر تھا اب ادھر کیا بہت بڑی نماز میں حرکت ہوئی امام وہاں سے چل کے ادھر آیا ہوگا بہت بڑی حرکت ہے لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے نماز میں حرکت ہوتی ہے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اسے کہتے ہیں بلا چوں چرا آپ کے فرمان پہ عمل کرا کرنا بغیر کسی تردد کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرے بھائیو یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کی حصیت ہے یہ آپ کی شان ہے تو ضرورت ہے آج بھی اس بات کی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سنا جائے اور عمل کیا جائے آپ کہیں داڑھی رکھو رکھنی چاہیے آپ کہیں داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو چھوڑ دینا چاہیے بخاری مسلم کی عادیث ہیں, آپ فرماتے ہیں آف فرماتے اعف اللہ اوف اللہ وفر اللہ ارخ اللہ ارج اللہ پانچ الفاظ کے ساتھ آپ نے یہ آرڈر بار بار دیا ہے داڑی کو چھوڑ دو داڑی کو معاف کر دو داڑی کو لڑکنے دو داڑی کو جانے دو داڑی کو گنا ہونے دو میرے بھائیوں ہم حج کے لیے آئے اللہ ہمیں لے کر آیا کون لے کر آیا اللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گنا چھوڑ دیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داڑھی بھی چھوڑ دیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو کبیرہ گناہ ہم سے مسلسل ہو رہے ہیں کم از کم کا وہ تو چھوڑ دیں ورنہ گنا کس سے بھی ہوتا مجھ سے بھی ہوتا ہے آپ سے بھی ہوتا ہے لیکن کچھ گنا وہ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں صبح و شام کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک داڑھی ہے اور ان میں سے ایک شلوار کا ٹکروں سے نیچے رہنا ہے یہ وہ گنا ہے جو مسلسل ہم کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں اور ایسا آدمی بڑے خطرے میں ہے جو کہہ رہا ہے زبان سے نہیں کہتا لیکن عملی طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ گنا کرتا رہوں گا تو میرے بھائیو اس لیے حج کے موقع پہ اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے یقیناً آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں مجھے آپ کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے آپ نے اللہ کرایہ میں پانچ لاکھ روپیہ لگایا سات لاکھ روپیہ لگایا آٹھ لاکھ روپیہ لگایا آٹھ لاکھ روپیہ کے سامنے داڑھی کی کیا حصیت ہے اور پھر میرے بھائی داڑھی رکھنا مشکل ہے یا منڈوانا مشکل ہے جی منڈوانا مشکل ہے روزانہ کی بنیاد پہ ٹائم لگانا اسرا پکڑنا کبھی خون نکل آتا ہے مصروف آپ ہوتے ہیں پھر بھی اتنا ٹائم نکالتے ہیں اور داڑھی رکھنا میرے بھائیوں بہت آسان ہے شلوار میرے بھائیوں تخنوں سے اوپر رکھنا یہ آسان ہے نیچے رکھیں گے گندی ہوگی میلی ہوگی اور اوپر رکھیں گے صاف رہے گی اور کپڑا بھی کم لگے گا تو میرے بھائیو جو کچھ شریعت نے کہا اس میں آسانی بھی ہے برکت بھی ہے اور اس کی وجہ سے رب بھی رادی ہوتا ہے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بڑی عظیم صورت ہے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے جی ہاں آیات السی قرآن پاک کی سب سے عظیم ہے؟ آیت کون سی آیات السی اور سب سے عظیم سورت کون سی ہے سورہ فاتحہ اور اس صورت کے کئی ایک نام ہیں جو اس کی عظمت پہ اس کی شان پہ دلالت کرتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے سب المسانی یعنی کہ وہ سات ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے اور یہی وہ صورت ہے جسے نماز کی ہر رکت میں پڑھا جاتا ہے اس کا نام ام القرآن بھی ہے ام کتاب بھی ہے یعنی کہ یہ قرآن پاک کی اصل ہے قرآن پاک کا خلاصہ ہے قرآن پاک میں جتنے مضامین آئے ہیں وہ اس صورت میں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علی اسلام کا آرڈر آ جائے آپ کو حکم آ جائے پھر کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پہ آپ کی حدیث کو مان لینا چاہیے یہیں سے چھوٹا سا ایک اور مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے والدین میں سے کوئی ہمیں آواز دے تو جی میرے بھائی اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں جیسا کہ بھائی کہہ رہے ہیں اللہ ضائع خیر دے پھر نماز نہیں توڑیں گے اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں پھر نماز نہیں توڑیں گے نماز جاری رکھیں گے لیکن نماز کو مختصر کیا جا سکتا ہے نبی علی اللہ تو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو نماز مخصر کر دیا کرتے تھے آئیے بخاری شیف کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور اس حدیث کو یہ ذہن میں رکھ کر سنیے گا کہ کیا بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں کیا عورتوں کو عام نمازیں مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے بخاری شیف کی حدیث ہے جناب ابو قطع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی دفعہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں دل چاہتا ہے کہ تمہیں طویل نماز پڑھا ہوں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن پھر مجھے نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ ہے رحمت اللہ عالمین آپ نے یہ نہیں کہا نماز کے بعد سپیکر پکڑ کر یا بغیر سپیکر کے کہ خبردار ائندہ کو عورت مسجد میں آئے خبردار آئندہ کو بچہ مسجد میں داخل ہو نہیں نماز مختصر کر دی ہے اللہ کی عبادت کو مختصر کر دیا ہے بچوں کا عورتوں کا مسجد میں داخلہ بند نہیں کیا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم شریف میں لا تمنعو اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت کو آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عورتوں کا مشقوں میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں بڑے تسلسل کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز ادا کیا کرتی تھی آپ نے مسئلہ بتا دیا تھا ان کو کہ تمہاری نماز گھر میں افصل ہے لیکن ان کے خامدوں کو یہ بھی کہہ دیا اس کے باوجود اگر تمہاری بیگم مسجد میں آنا چاہے روکنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں تراوی کی نماز گھر میں ادا کریں تو ذرا مشکل ہوتا ہے مردوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ کی بیگم مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا چاہتی ہے آپ روک نہیں سکتے اس کو آنے دیں اللہ کی عبادت کرنے دیں اور ایسے ہی بچے ہیں آج ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلی صف میں بچے کھڑے نہیں ہو سکتے بچہ کھڑا ہو جائے اس کو پیچھے کر دو. دوسری صاف والے کہتے اس کو اور پیچھے کر دو تیسری والے کہتے ہیں اور پیچھے کر دو بچہ جوتی پکڑ کے مسجد سے ایسا باہر نکلتا ہے دوبارہ مسجد میں نہیں آتا چاہیے یہ تھا کہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے وہ بڑوں کو عبادت کرتا ہوا دیکھتے ان میں ذوق کو شوق پیدا ہوتا عبادت کا لیکن ہم نے بچوں کی بھی حوصلہ سیکھنے کی میرے بھائیو بخاری شریف کی حدیث ہے نبی علی اسلام کے زمانے میں سات سال کا بچہ بوڑھوں جوانوں کو بطور امام نماز پڑھاتا رہا ہے کتنے سال کا بچہ سات سال کا اور ہم بچوں کو پہلی صاحب میں کھڑا نہیں ہونے دیتے مجھے وہ حدیث معلوم ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ علیہ اسلام نے فرمایا تھا کہ امام کے قریب کون سے لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند ہوں سمجھدار ہوں تو یہ عقل مندوں کو چاہیے کہ پہلے آئیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہوں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل مند بعد میں آ رہے ہیں اور بچوں کو پھر پیچھے دکیل رہے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار بڑی عمر کے لوگ پہلے آئیں امام کے پیچھے کھڑے ہوں لیکن جب سمجھدار لوگ نہیں آتے یہ بچہ آیا ہے اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ اسے کیوں تک رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس لیے مسجد میں بچوں کو آنے دیں اگر کوئی بچہ تنگ کرے اس کی تربیت کریں اسے سمجھائیں کوئی بچہ دیا شرارتی ہو تو اس کے والد کا فرض بنتا اس کو اوپر کنٹرول کریں لیکن بچوں کو مسجدوں سے بھگائیں میرے بھائی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے فرد نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو اگر والد صاحب بلائیں آپ فرد نماز ادا کر رہے ہیں آپ نماز مقصر کر دیں لیکن نماز توڑنے کی جاس نہیں ہے لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین میں سے کسی نے نواز دی ہے اور آپ کو اپنے والدین کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر وہ مجھے تنگ نہیں کریں گے ناراض نہیں ہوں گے تو پھر آپ نماز اپنی اسی طرح پڑھتے رہیں جیسے آپ پہلے پڑھ رہے تھے البتہ نماز کے دوران کوئی اونچی واد نکالیں جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثلا اللہ اکبر یا سمی اللہ علیہ حمیدہ یا کوئی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو وہ اونچی آواز سے کریں تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تب بھی نراد ہوں گے پھر نفل نماز توڑ کر والدین کی بات سنیں اور اس سلسلے میں جرائد والی حدیث آپ سب کو معلوم ہوگی معلوم ہے نا اس لیے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کی احادیث سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے آپ کی حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے وہ آخا وانا انی الحمد رب العالمین اب